ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول بیشک میرا شہر ابو سفیان بخیل آدمی ہے میں اگر اس کے مال میں سے اس کے عیال یعنی بچوں پر اس کی اجازت کے بغیر خرچ کروں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور کے مطابق خرچ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر 3533